اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صدقوا ازن تحمل غزو تبوک کی بحث چل رہی ہے غزۂ تبوک میں منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینی شروع کر دی کسی نے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا کسی نے اپنے گھر والوں کی بیماری کا بہانہ بنایا کسی نے اپنی کوئی مجبوری پیش کی اور آپ ان کے عذر کو مانتے چلے گئے اور انہیں رخصت دیتے چلے گئے اسی پر اللہ تمبی کر رہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیما ازین تحم آپ نے ان کو رخصت کیوں دی دیبیہ نکلزین سدا کو اگر آپ رخصت نہ دیتے تو کیا ہوتا یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تیرے لیے سچے لوگ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو یعنی اگر آپ انہیں رخصت نہ دیتے تو انہوں نے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا تھا تو ان کی منافقت کھل جاتی اب اس پر قدرے پردہ پڑ گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رخصت لے کے آئے ہیں لائستہ عظیم الکلزین یہ مخلص صحابہ کا ذکر و راج جو مخلص لوگ ہیں وہ اس طرح رخصتیں طلب نہیں کیا کرتے نئی رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یعنی اللہ کے تمام احکام پر اور قیامت کے دن پر کس بات سے رخصت نہیں مانگتے آئی یو کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اور اللہ جاننے والا ہے ڈرنے والوں کو متقی لوگوں کو انمایستہ عذیل وکلزین مخلص صحابہ کے بعد بہانہ بعض منافقوں کا ذکر جی بے شک رخصت آپ سے وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی اللہ کے آکام پر اور قیامت کے دن پہ کما حق کو ہو یقین نہیں رکھتے ورتابت کلوب ہم اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل جہاد کے معاملے میں دین کے معاملے میں فہوم فی رئی بہم یت پس وہ اپنے شک میں یتردون ڈاواں ڈول ہیں یت حیران ہیں شاہ عبد القادر صاحب نے بھٹکنے کا معنی کیا جی وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے سرگردان کا مانا کیا جی تو وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جہاد میں نہیں جانا چاہتے ولو اراد الخروجہ یہ منافق جو آپ کے ساتھ غزب تبوک میں نہیں گئے اور یہ کہیں گے کہ ہم جانا تو چاہتے تھے بس یہ عذر ہے یہ عذر ہے اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہتے نکلنا الخروج الى تبوک تبوک کی طرف لعدو لہو ادتن تو تیار کرتے اس کے لیے سامان اگر انہوں نے جانا ہوتا اتنا طویل اور لمبا سفر ہے تو بندہ اس کی تیاری تو کرتا ہے ہتھیار سنبھالنے ہیں انہیں تیز کرنا ہے سواری کا انتظام کرنا ہے پیچھے ہمارے گھر میں کون رہے گا یہ تو یہ اپنا سامان تو تیار کرتے ولا کن اللہ حل ہو لیکن ناپسند کیا اللہ نے امب آس ان کا اٹھنا جہاد کے لیے ان کا اٹھنا یا امبیاس کا میں کر لو خروچ نکلنا فسحبت ہوں اے بس اللہ نے ان کو بٹھا دیا یعنی بجہ موہرے جباریت شوق جہاد ان سے چھین لیا وکیلا اور کہا گیا یعنی اللہ کی طرف سے اکو مال قائدین بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ یہ قائدین کون ہیں عورتیں بچے معذور لوگ اندھے لنگڑے لولے بیٹھو ان کے ساتھ لو خاراجو فی کو شکر کرو یہ تمہارے ساتھ نکلے نہیں اگر نکلتے نا تو پھر کیا کرتے یہ لو خاراجو اگر وہ نکلتے غزو تبو کے لیے ما زادو کم نہ زیادہ کرتے تم میں اللہ قبالن سوائے فساد کے فتنا انگیزی کرتے ولا اوزاؤ خلال دور دھوپ کرتے تمہارے درمیان شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا گھوڑے دوڑاتے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان یعنی کوشش کرتے دور دھوپ کرتے تمہارے درمیان یب الفتنہ فتنہ کی تلاش میں یعنی کوئی فتنہ فساد جھگڑا لڑائیاں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر تو یہ نکلتے تو فساد کرتے فتنہ انگیزی کرتے وفی سمعون اور اب بھی تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں سماؤن جاسوس سیکورٹی کے لوگ جمع سماؤن خوب کان لگا کے سننے والے اب بھی تمہارے اندر کچھ لوگ ان کے موجود ہیں یعنی جب تبوک میں جا رہے ہو واللہ اللہ علی اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے اب آگے اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ فتنہ پھیلا چکے ہیں تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لبتا وہ تلاش کر چکے ہیں فتنے کی الفتنہ مخالفت رسول مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا تانو تشنی وہ تلاش کر چکے ہیں فتنے کی من قبل و اس سے پہلے من قبل سے مراد کیا آئے جی غزوہ اوت غزوے اود میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں وہ کل لکل امور اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں تیرے لیے المور تجویزیں المور ہیلا سازیاں ہتا جا الحق یہاں تک کہ آ پہنچا حق وظہر امر اللہ واؤ تفصیری الحق کی تفسیر ہو رہی ہے یعنی غالب آ گیا اللہ کا حکم وہ کار ہوں اور وہ ناپسند سمجھنے والے ہیں تو کیا ہوا پہلے بھی تو اللہ کا حکم نصرت والا فتح والا مدد والا کامیابی والا یہ آیا ہے تو اب بھی یہ اس طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ومین ہوں میں یقول اے زنلی اصناف منافقین کا تذکرہ اصناف جمع صنف کی صنف کا معنی قسم اللہ منافقین کی مختلف قسموں کا تذکرہ کرے گا جی ایک قسم ان کی یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے جس کو ہم کہیں گے صنف منہ میں یقول سنفے اول جی پہلی قسم کا ذکر جی منافقوں کی ایک قسم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو کہتا ہے اے زنلی مجھے رخصت دے دے یعنی تبوک میں مجھے نہ لے جاؤ ولا تفتینی اور مجھے فتنے میں نہ ڈال یہ ایک منافق تھا جی جس نے غزوہ و تبوک میں یہ آ کے کہا کہ جی وہ شام کا علاقہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میری یہ کمزوری ہے کہ خوبصورت عورتیں میری کمزوری ہے تو میں صبر نہیں کر سکوں گا تو کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں مجھ سے گنا نہ صادر ہو جائے تو مجھے نہ لے جاؤ جی اللہ سنو فل فتنا تھے سکا ت فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں الفتنہ منافقت الفتنہ گمرائی الفتنہ مخالفت رسول یہ جو مخالفت رسول کا فتنہ ہے اور منافقت کا فتنہ ہے اس میں تو وہ گر چکے ہیں بینا جہنم الامحیت تم بالکافرین اور یقیناً جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو ان تصب کا تم یہ ایسے خبیس ہیں اور ایسے گندے لوگ ہیں کہ اگر پہنچے تجھے حسنتن کوئی اچھائی حسنتن ان الفتح مال غنیمت یہ پہنچے تصوم ان کو بری لگتی ہے مسلمانوں کو کامیابی کیوں مل گئی وہ ان تصب کا مصیبت اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت یعنی ہلکی سی شکست ہو گئی کوئی بندے شہید ہو گئے یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امر من قبلو ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا اخذنا شاہ عبد القادر نے میں کیا سنبھال لیا تھا انتظام کر لیا تھا اپنا معاملہ تو ہم نے پہلے ہی ٹھیک کر لیا گیا تھا جی ہم تو گئے ہی نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے بجتول اور یہ کہہ کے وہ پھر جاتے ہیں کہاں سے اس مجلس سے اس مجلس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں نا وہاں سے اٹھ جاتے ہیں وہ فارہون خوشیاں مناتے بگلے بجاتے اچھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کل میرے پیغمبر ان کے اس قول کا جواب دے یقولو قد اخذنا یہ شکوا ہو گیا جی ان کے کال پر شکوا ہو گیا کل جواب شکوا میرے پیغمبر جواب دے نہیں پہنچتی ہم کو کوئی چیز بھی فتح پہنچے یا شکست کامیابی ملے یا ناکامی نہیں پہنچتی ہمیں کوئی چیز اللہ مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی وہی ہمیں ملے گی ہوا مولانا وہی ہے ہمارا کارساز اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو تو ہم بھروسہ بھی اسی پہ کرتے ہیں وہ ہمارا کارساز بھی ہے تو ہمیں تو وہی چیز ملے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے کل حال تربسو نہ بنا میرے پیغمبر یہ بھی کہے تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے ہو اللہ عد الحسنت مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا تمہیں انتظار رہتا ہے فتح یا شہادت اللہ کی مدد یا ہمارا مرنا شہادت تو یہ دونوں خوبیاں فتح مل جائے یہ بھی خوبی ہے شہادت مل جائے یہ بھی خوبی تو تم جو بھی انتظار کرتے ہو نا وہ ہماری خوبی خوبی ہے و نہ ہنو نہ تو اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں سیبا کو ملا ہو کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب من اندھی اپنی طرف سے ہوا آفتوں میں ن اپنی طرف سے آسمان سے کوئی آفت آ جائے کسائے کا جیسے کڑک ہے پتھروں کی بارش ہے غرق کرنا ہے زمین میں دھسا دینا ہے او بے ای دینا یا ہمارے ہاتھوں سے مصیبت پہنچے یعنی قتل ہو جاؤ انتظار کرو انا ماں کو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے تم ہمارے متعلق انتظار کرو فتح ملتی ہے یا شہادت کل ان فیکو او کر میرے پیغمبر کہہ خرچ کرو مال توان خوشی سے او ہن یا ناخوشی سے یعنی نبی پاک کی طرف سے زور دینے سے یا بغیر زور دینے کے خوشی سے دو یا مجبوراً دو لین یو تب تم سے وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جو بھی تم خیرات کرو گے مال خرچ کرو گے تم سے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ چیزیں متقی لوگوں کی طرف سے قبول کی جاتی ان نہ کم کم تم یہ عدم قبولیت کی علت ہے جی. کیوں قبول نہیں کی جائے گی کہ تم ہو قوم فاسق فسق کا درجہ کامل مراد ہے جی. کفر وما مناؤم انتک بال من ہوم یہ عدم قبولیت کی جو علت بیان ہوئی ہے نا جی اس کی تفصیل ہے جی تمہاری خیرات تمہارا چندہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کی اللہ تفصیل کر رہے ہیں کیوں وہ مامامانا ہوں انتقبال مین ان کی خیرات قبول کرنے سے کوئی بات مانے نہیں. نہیں مانے کوئی بات کہ قبول کیا جائے ان سے خیرات کو نفقاتوں ان کا خرچ کرنا اللہ مگر یہ بات مانے ہیں. کیا انا ہوں کا فروب اللہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے احکام کے ساتھ اور انکار کیا اللہ کے رسول کا ولا یا تو نسلہ تحم کسالا اور وہ نہیں آتے نماز میں مگر اسالا سخت سست شاہ ولی اللہ صاحب نے مانا کیا کاحلی کنا کہلی کرتے ہوئے شاہ ابد القادر صاحب نے میں نے کیا جی ہارے آتے ہیں نماز میں لیکن بڑے سست سست کہ کرتے ہوئے مراد ہے دکھلانے کے لیے ریاکاری کے لیے ولا یون اور وہ نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں اللہ بہم کار ہوں مگر اس مگر بادل ناخواستہ نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں مگر برے دل سے فلا توجب کا اموال ہوں ایک شبے کا جواب ہے کہ اللہ نے ان کو مال اولاد یہ ساری چیزیں کیوں دی فرمایا یہ مال اور اولاد جو ہم نے کافروں کو دی یہ مجھے بے رحمت نہیں نہ تعجب میں ڈالیں تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کہ مال بڑا ہے اولاد ہے ان نما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے لے یو از بہم کہ اللہ ان کو عذاب دے انی چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بضحا کا انف اور نکلے ان کی جان وہم کافرون اس حالت میں کہ یہ کافر ہیں مال مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے دل ناخاستہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑی سزا بن جاتی رہ گئی اولاد ہم نے ان کی اولاد کو اسلام کے دامن میں ڈال دی ہے تو وہ بھی ان کے لیے مجھے بے سزا بن گئی عبداللہ ابن ابئی کا جو بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ اللہ ہے تو وہ میرے نبی پاک کا مخلص صاحب عبداللہ اب نے وہ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا مخلص صاحب جب ایک موقع پہ اس نے کہا تھا کہ عزت والے لوگ زلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہی اس کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا تلوار لے کر اور اس نے کہا تھا آج میں اپنے باپ کو مدینے میں نئی داخل ہونے دوں گا اور اس کے منہ کی بات پوری کر دوں گا عزت والے لوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں جائیں گے اور میرا باپ زلیل ہے یہ مدینے میں نہیں جائیں گے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں ویاہ لفن ہے اور قسمیں میں کھائیں گے اللہ کی کب جب تم تبوک سے واپس مدینے جاؤ گے تو ملیں گے تمہیں اللہ نے بھی ان کے پردے سرکائے جی اس صورت میں نا اللہ نے ان کو بڑا ننگا کیا ہے منافقوں کو یا باللہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی جب تم تبوک سے واپس جاؤ گے کیا ان نہم لمن کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں قسم میں کھا کھا کے تمہیں یقین دلائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایماندار ہیں مومن ہیں بس مجبوری تھی معذوری تھی ہم نہیں آ سکے اللہ نے فرمایا وہ ماہم من کم نہیں ہیں وہ تم میں سے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں بلا کن نہ قومی لیکن وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں من سیوف تمہاری تلواروں سے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لو یا جے دوں نہ مل جان انا نوا کوئی نہیں کہ یہ کہیں بھاگ جائیں اگر پاتے مل جان کوئی پنا کی جگہ او مگارات یا یہ پاتے کوئی غار پہاڑوں میں او مدخلن یا یہ پاتے کوئی سرنگ زمین میں لو تو یہ بھاگتے اس کی طرف وہ ہوم یج رسیاں تڑواتے جس طرح ڈنگر رسیاں تڑوا کے بھاگتے ہیں یہ اس طرح بھاگتے اس غار میں ان کو پناہ کی جگہ کوئی نہیں ملتی اس لیے یہ تمہاری سامنے آ کے کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں ہم مومن ہیں مسلمان ہیں وامن ہوں میں المزو کافی صداقات صنف سانی جی کی دوسری قسم جی اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تانا زنی کرتے ہیں آپ پر فِس صدقات صدقات کی تقسیم میں جب مال گنیمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے زکوۃ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے صدقات تقسیم ہو رہے ہیں تو وہ بکواس کرتے ہیں اے نبی اپنے آنو بڑی دین دا بھائی بہت دیتا ہے بھائی اپنوں کو تو بڑا نوازتا ہے فَإِنْ او تو منہا رزو پھر اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے رزو، خوش ہو جاتے یو تنہا اور اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے اظام یس خاتون اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں ولو انم اور اگر وہ راضی ہو جاتے ماں آتاہم اللہ جو کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا وہ رسول اور اس کے رسول نے دیا وہ اور کہتے حسب اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے سیوتی اللہ من فضلی ہی آگے بھی ہم کو دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول انا اللہ ہم اللہ کی طرف توقع رکھنے والے امید باندھنے والے ہیں اللہ کی طرف ہمیں آگے بھی اللہ اپنے فضل سے دے گا اس کا رسول دے گا اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ نے دی اور اس کے رسول نے دی کون سی آیت نمبر ہے سورت توبہ کی آیت نمبر انسٹھ ہے جی اور یہ مبتدعین کی دلیل ہے جی کس بات پر اللہ بھی دیتا ہے اللہ کا رسول بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ نے دی اور اس کے رسول نے دی تو پھر رسول بھی دیتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے سیو تین اللہ من فضل ہمیں آگے بھی اللہ دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول دے گا اب یہ کسی بندے کو سناؤ مسلمان کو اور لئے میں پڑھو پڑھ کے ترجمہ کرو سیوتینا تینا سیوتین اللہ ہو و رسول بیچارے لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے نا اس سے غائبانہ دینا مراد ہے یعنی دولت دینا مال دینا اولاد دینا شفا دینا وہ بیچارہ تو یہی سمجھے گا اب اس کو کون بتائے کہ پیچھے ذکر کس کا ہو رہا ہے یہ تو اس بیچارے کو پتہ نہیں اس بندے کو پچھلی ایتوں کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ صدقات کے بانٹنے میں وہ تجھ پر تانہ زنی کر رہے ہیں مال غنیمت کے بانٹنے میں صدقات کے بانٹنے میں جب آپ بانٹ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ کی مہربانی سے مل رہی ہے اور اللہ کا رسول دے رہا ہے تو یہ کس سے دے رہا ہے صدقات سے اس خیرات سے, سے تو یہ دینا وہ دینا نہیں ہے جو غائبانہ ہے یعنی شفا دینا اولاد دینا مقدمے سے رہائی دینا جھولی بھر دینا رزق دینا وہ دینا مراد نہیں ہے یہ دینا مراد ہے منل الغنیمت و صدقات من الغنیمت صدقات کس نے لکھا ابن کثیر نے ابن جریر نے مزاری نے خازن نے رولمانی نے اور آگے جو لفظ ہے سیوتینا سیوتین اللہ من نن فضلی و رسول اس پر بھی مفصری نے لکھا اے من الغنیمت منل غنیمت جو اللہ اور اللہ کا رسول دے رہا ہے مال غنیمت میں سے صدقات میں سے زکات میں سے خیرات میں سے انہیں تو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا خوش ہونا چاہیے تھا کہ آگے بھی مال غنیمت آئے گی تو اللہ ہمیں دے گا اللہ کی مہربانی سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو زائران تقسیم کرنے والے کون ہیں اللہ کے نبی یہ دینا مراد ہے یہ جو کئی لوگ ہمیں پیسے دے جائیں خیرات کے زکوٰۃ کے صدقات کے اور کہ یہ جی غریبوں میں تقسیم کر دیں جی تو وہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دینے والے ہم ہیں ہم سے مانگو ہم دولت دیتے ہیں ہم رزق دیتے ہیں ہم جھولیاں بھرتے ہیں ہم کھلاتے ہیں اس کا یہی معنی ہے اس کا یہ معنی ہے کہ جو صدقات ہیں زکوٰۃ ہے غنیمت ہے اس میں سے دینا مراد ہے ان صدقات صدکات وہ تقسیم صدقات پر موترز ہوئے تھے کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی اللہ کہتے ہیں ان بڑووں کا حق کیا بنتا ہے اس میں یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ تقسیم صحیح نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے ان کا حق کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حق کس کا ہے ان نمت صدقات بے شک صدقات حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا کہتے ہیں فقیر جو ہوتا ہے یہ سبا حالم من المسکین مسکین سے بھی اس کی بری حالت ہوتی فقیر کی مساکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی دلیل آپ نے سورت کاف میں پڑھا کہ حضرت خضر نے کیا کہا تھا تو لے مساکین کہ یہ کشتی کس کی ہے مسکینوں کی تو ان کو مسکین کہا گیا لیکن ان کے پاس کشتی تھی تو مسکین وہ ہیں جن کا کچھ حال اچھا ہو اور فقیر جن کا مسکینوں سے بھی گیا گزرا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناوز و من الفقر نبی پاک فقر سے اللہ کی پناہ مانگتے فقر سے اور آپ دعا مانگتے تھے اللہم عماں آہنی مسکین و امتنی مسکینا میرے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا کرنا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے فقر سے تو پناہ مانگ لی تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں قاد الفقر و یقون کفرا قریب ہے کہ فقر بندے کو کافر بناتے جب فقر ہوتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اب بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے پانی سے افطار کر رہے ہیں روکھی روٹی پیاز سے کھا رہے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ باپ جو ہوتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تو ہم نے آج کل آپ پڑھ رہے ہیں فیس بکوں میں کہ لیہ کے علاقے میں بھی نظیر نامی ایک آدمی نے خودکشی کی کہ اس نے دیکھا کہ میری بیٹیاں ان کے پاس افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی تو فقر جو ہے یہ بندے کو کفر کے قریب لے جاتا ہے تو صدقات حق ہے فقیروں کا مسکینوں کا بل آ ملین اور ان لوگوں کا جو صدقات کے کام پر معمور ہیں یعنی زکات اکٹھی کرنے والے لوگ ان کو بھی زکات میں سے دیا جا سکتا ہے ول مول نیز ان کا حق ہے جن کی دل جوئی منظور ہے تعلیف قلب کون ہے نئے نئے دین میں آنے والے لوگ ان کی تالیف کلوب کے لیے انہیں بھی دیا جا سکتا ہے بفر رکاب گردنوں کے چھڑانے میں جس غلام کو مکاتب بنا دیا گیا کہ اتنے پیسے دے تو تم آزاد ہے اس غلام کی مدد کی جا سکتی جو قیدی مستحقوں ان کو چھڑانے میں اگر ان کا کوئی جرمانہ ہے وہ بھی رقام میں ولغارمین قرض داروں کی مدد کرنے یعنی مکروض آدمی ہیں قرضہ اتارنا ہے اس کو بھی دی جا سکتی وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کی ضرورتوں میں اس میں طلب بھی شامل ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنا وہ اپنی اور مسافروں کے لیے فریضت من اللہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے واللہ اللہ ع اللہ جاننے والا حکمت والا و مین الزینہ صنف سوم جی تیسری صنف ہے منافقوں کی اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایزا دیتے ہیں اللہ کے نبی کو یعنی ذینی تکلیف شاہ ابد القادر صحر میں نہ بدگوئی کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ہو وا وہ نبی تو نرا کان ہے وہ نبی تو نرا کان ہے جس طرح کان ہر بات سن لیتا ہے نا اسی طرح ہر ایک کی بات سن لیتا ہے مان لیتا ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کنا دا کچا کنہ دا بڑا کچا ہے جو بھی کان کے ساتھ بات کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے کل میرے پیغمبر جواب دے او زون خیر اللہ کم کان ہے تمہاری بہتری کے لیے یو باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر وہ یو اور تصدیق کرتا ہے مان لیتا ہے مومنوں کی بات ایمان لانے والوں کی بات مان لیتا ہے مدارک نے مانا کیا لل سے مراد ہے اظہار ایمان یعنی جو بھی ایمان کا اظہار کرتا ہے نا یہ اس کی بات مان لیتا ہے اس کی کھوج نہیں کرتا دل چیر کے تو نہیں دیکھنا جس نے زبان سے کہا مننا تو یہ مان لیتا ہے یا لل مخلص مومن مراد تو یہ کان ہے تمہاری بیتری کے لیے جو پکے مومن ہیں نا صرف انہیں کی بات کی تصدیق کرتا ہے رحمت اللہ آمَنُوا ان کو اور وہ نبی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے اس بھی طور رحمت ہے کہ اس نبی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کفر سے نکال دیا یا اس وجہ سے رحمت ہے کہ آخرت میں وہ نبی تمہارے لیے شفاعت کرے گا و لذینہ اور جو لوگ ایزا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب دردناک یا لفون یہ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے یا یو تاکہ تمہیں راضی کریں قسمیں اٹھا اٹھا کے نا تمہیں خوش کرتے رہتے ہیں واللہ اللہ ہو اور اللہ اور اس کا رسول کو وہ زیادہ لائق ہے یوزو ہو کہ اسے راضی کریں ان کانو مومنین اگر یہ مومن ہے یہ جو یور ہو واحد کی ضمیر استعمال کی گئی حالانکہ پیچھے اللہ اور رسول دونوں کو ذکر تھا تو ضمیر تصنیہ کی ذکر کرنی چاہیے تھی تو یہ وحدت الزمیر جو ہے اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے درمیان فرق کوئی نہیں دونوں اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا ایک ہی ہے ایمان لاؤ نیک کام کرو اللہ کی رضا بھی یہی ہے رسول کی رضا بھی یہی ہے علم یا تخویف اخروی اور علت ہے کس کی اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو کیا وہ نہیں جانتے اللہ میں یخالف کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ذالک الخزی العظیم یہ بڑی رسوائی ہے یہ حضر المنافقون منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا ان اس بات سے کہ اتاری جائے الہم علی المومنی منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا اس بات سے کہ اتاری جائے مومنوں پر کوئی صورت تو نبے اوم جو ان کو آگاہ کر دے بے معافی قلوبہم اس چیز سے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں انہیں تو دھڑکا لگا رہنا چاہیے تھا کہ یار کوئی آیت کوئی قرآن اتنے مومنوں کو ہماری شرارتیں خباستیں بتا دے مگر یہ بجائے ڈرنے کے مزاق بناتے ہیں بجائے ڈرنے کے استزا کرتے ہیں کل میرے پیغمبر کہ استاذے مزاق بنا لو امر تحدیدی ہے جی مزاق اڑا لو ان اللہ مخرجن بے شک اللہ نکالنے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے تحذرون جس چیز سے تم خوف زدہ ہو کہ ہماری منافقت باہر آ جائے گی اور دوسرا معنی یا ضرور المنافقون ڈرتے رہتے ہیں منافق یہ بھی میں نہ کر سکتے ہیں جی دونوں معنی ہو سکتی والا انسالتا ہوں اور اگر تم ان منافقوں سے پوچھے کون سے جو تبوک میں ساتھ گئے تھے کچھ منافق ساتھ تھے نا جو غزوہ تبوک میں گئے اگر تو ان منافقوں سے پوچھے کہ تم نے یہ یہ باتیں کی ہیں جو وہی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی لکول انا تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان ماک نخوز ہم تو دل لگی کر رہے تھے وہ نال و خوش تبی کر رہے تھے کھیل کر کتنا کھیل کود میں مشغول تھے جی تبو کے سفر میں راستے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں منافق کہتے ہیں جب کھجورے ختم ہو گئی نا اور کھجوریں نہیں تھیں اور پانی بھی نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں واجوہ جی وا شام کے محلات کے خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ شام کی حکمرانی جو ہے یہ انہیں ملے گی جی کھجور کھان واسطے ہے کوئی نہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں شام کے محلات کے اس طرح کی باتیں کر اللہ نے وہی کے ذریعے اطلاع دی پوچھا گیا اے بکواس کیتے جی تو کہتے ہیں ہاں جی سفر ذرا مشکل ہے نا جی کٹ نہیں رہا تھا تو ذرا دل لگی کر رہے تھے خوشتبی کر رہے تھے کل میرے پیغمبر کہے بل کیا اللہ کے ساتھ اس کی ایتوں کے ساتھ رسول کے ساتھ تم تستاذ اون مخول کرتے ہو دل لگیاں کرتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استجاع کرتے ہو لا تا رو بہانے نہ بناؤ قد کفر تم تم نے کفر کیا بعد ایمان بعد ایمان لانے کے یعنی اظہار ایمان ایمان کے اظہار کے بعد تم نے کفر کیا ان نافون تا فتم ان اگر ہم معاف کر دیں گے نا ایک گروہ کو تم میں سے کون سا گروہ جنہوں نے اپنے کرتوتوں سے توبہ کر لی مخلصانہ ایمان قبول کر لیا ہم ان کو معاف کر دیں گے نوذب تا ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے بی انہم قوم مجرمین اس لیے بے قانو مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات زجرج منافق مرد اور منافق عورتیں من ممباز یہ سب آپس میں ایک جیسے ہیں اے من جن سن واحد فل خب سے خباست میں شرارت میں دین کی مخالفت میں یہ سب ایک ہیں ایک سے ایک بڑھ کے یا مرونہ بل حکم دیتے ہیں بری باتوں کا اور روکتے ہیں اچھی باتوں سے ویک آئی دیا ہوں اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے نس اللہ اللہ کو بھول گئے یعنی اللہ کے آکام کو نس اللہ ترک اللہ آکام الہی کی پیروی ترک کر دی فان ناسیا اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے یعنی کا من منرحما اللہ بھی ان کو عذاب میں ڈال کے چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان المنافقین ام الفاظ بے شک منافق وہی ہیں نافرمان فرمان کا درجہ کامل مراد ہے وعد اللہ المنافقین تخویف ہے جی اخروی وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہیا ہسبوم یہی ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پہ لانت کر دی اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم ان دائمی من قبل اے انتم تم خبر ہے مبتدا معذوف کی اے انتم تم کل کلزینا تمہاری حالت تم سے پہلے لوگوں جیسی ہے کن کو کہا جا رہا ہے کفار کو اور منافقین کو تمہاری حالت تم سے پہلے لوگوں جیسی ہے کانو اشدم منکم قوتا کو وہ تھے زیادہ تم سے قوتً طاقت میں جسمانی طاقت بھی مکان جائیدادیں وہ اکثر اموالاً و, و اور وہ بہت تھے از ازرو مال کے بھی اولاد کے بھی ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا اولاد بھی تم سے زیادہ تھی فستم تعوب بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا خلاق حصہ فستمتا تم بے تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا کمستمتا الزی نمین من کم جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے بے اپنے حصے کا وہ خوش تم کل لذی خاجو اور تم بھی ڈوبے رہے تم بھی ڈوبے رہے کس میں لذتوں میں کلزی خاضو جس طرح وہ ڈوبے رہے فضول کاموں میں شرکیہ افعال میں الابت آمال ہو یہی لوگ برباد ہو گئے ان کے عمل پھر دنیا دنیا میں یعنی بشارت ثواب سے دنیا میں انہیں کوئی بشارت نہیں مل رہی اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے المیات امنا با اللہ زینہ تخویف جی. کیا نہیں آئی ان منافقوں اور کافروں کے پاس ہم ضمیر کفار اور منافقین کیا ان کے پاس نہیں آئی نبا الزینہ خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے کون تھے نو کی قوم آد سبود ابراہیم کی قوم مدین والے والمو اور بستیاں جن کو الٹ دیا گیا لوت قوم لوت ان کے حالات ان کے پاس نہیں پہنچے اتت ہوم رسول ہوم آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات کھلی کھلی دلیلیں موجزے لے کر توحید کے دلائل لے کر اس کے بعد تھوڑی سی عبارت معذوف ہوگی جی وہ لکھ لیں جن کے پاس قرآن ہے جو پڑھ رہے ہیں فقز زبو ہوم فیکوں فقز زبو انہوں نے اپنے نبیوں کی تقزیب کی فو پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا یہ ہلاک کرنا ظلم تھا زیادتی تھی فما کان اللہ علیہ پس نہیں تھا اللہ کہ ان پر زیادتی کرتا ولاکن کانو انفس ہوم لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے تقذیب کر کے ہماری نافرمانی فرمانی کر کے انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر ولمومنون ولمومنات کلام الیکل مقابلہ کیا؟ پہلے منافقوں کا ذکر تھا تو مقابل تن اللہ مومنوں کا ذکر کرنے لگے جی منافقوں کی خسلتیں کیا تھی اب سنو کہ مومنوں کے آدات اوصاف صاف کیا ہوتے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں باز اولیاء و بازن وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اولیاء مددگار ہیں تعاون کرتے ہیں یا مرون ابل حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور روکتے ہیں برائی سے قائم رکھتے ہیں نماز کو دیتے ہیں زکوٰۃ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی الائے سجر سیدموم اللہ بشارت اخربی ایچ یہی لوگ ہیں یقیناً ان پہ اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ عزیز ہے حکیم ہے وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات کا بہتی ہیں ان کے مکانوں کے نیچے نہریں رہنے والے اس میں وہ مساک اور ستھرے مکان فی جنات عدن سدا بہار باغوں میں عدن دائمی من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا اللہ راضی ہو جائے گا زال کا ہوبل العظیم یہی ہے کامیابی بڑی جب یہ ایتیں اتر رہی تھیں مومن مرد مومن عورتیں اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا تو یقیناً اس وقت صحابہ ہی موجود تھے ہم تو بعد میں آئے اللہ ہمیں بھی اس کا مستاق بنائے ہم سب اس کا مستاق بنے لیکن سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے اور سب سے پہلا مسداق ان آیات کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جی ان پر یہ ایت فٹ آ رہی ہے جی ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے باغات کا ذکر ہے اللہ کی رضا کا ذکر ہے مکانوں کا ذکر ہے تو یہ صحابہ کے لیے اللہ نے سب کچھ بیان کیا ہے تو صحابہ کے متعلق ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں تاریخ کی کتاب نے یوں لکھا ہے یا فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے یا فلاں بزرگ فلاں صحابی کے متعلق یہ کہتا ہے اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں کا کال لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا یہ کام غلط کیا تھا یہ زیادتی کی تھی یہ, یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث پہ ہمارا ایمان ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے ان کی کیا تصویر پیش کی یہ جو ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی اور حضرت علی کے گورنروں کو گالیاں نکالا کرنا تو یہ آج بھی جدے سے مجھے پہلے ٹیلی فون آیا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں ہندوستان کے بھی ہیں پاکستان کے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی گالیاں نکالتے تھے ممبر پر تو میں نے اسے پھر بتایا کہ میار جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے کسوٹی جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن قرآن کیا کہتے ہیں اگر کوئی روایت آتی ہے اس کے خلاف ہم اس کی تعویل کریں ویل کیا ہے سب کا مینا گالی دینا ہوتا ہے واہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سب کا مینا گالی بکنا ہے میں حدیث پیش کر دوں گا کہ دو صحابہ تھے ان کو نبی پاک نے کسی کام سے منع کیا انہوں نے اس کے باوجود وہ کام کر لیا من نبیو نبی پاک نے ان دونوں کو سب کیا کرو مانا گالی کا یہ نبی پاک کے بارے میں تو وہاں کیا معنی کریں گے سب کا کسی بندے میں یہ جورت ہے کہ یہ مانا کرے کہ نبی اپاک انہوں نے گالیاں دی تھی نہیں مانا یہ ہے ان کے رویے پر تنقید کرنا کہ تم نے یہ کام غلط کیا تم نے یہ کام صحیح نہیں کی اس معنی میں سب استعمال ہوتا ہے تو حضرت معاویہ کو یہ حق حاصل تھا کہ حضرت علی کے کسی کام پہ تنقید کریں حضرت علی کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ حضرت معاویہ کے کسی کام پر تنقید کریں ہمیں نہیں حق غیر صحابی کو نہیں حق صحابی کو حق ہے کہ وہ دوسرے صحابی پہ تنقید کر سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے الا کاحم المتقن کہ سارے صحابہ کیا تھے متقی تھے تو شاید ان لوگوں کی لغت میں متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو گالیاں بکتا ہو متقی وہی ہوتا ہے جو گالیاں نکالے اور گالیاں بھی کسی معمولی آدمی کو نہیں حضرت علی جیسے آدمی کو متقی وہی ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اولا ایک مادق تو صادق وہی ہوتا ہے جو حضرت علی کو گالیاں نکالے مسلمان کو گالی دینا فسک ہے حدیث میں آتا ہے قتل کرنا کفر ہے اور مومن کو گالی دینا کیا ہے فسک ہے گالی دینے والا فاسق ہے اور قرآن کہتا ہے کر رہا علیہ کو مل کفرا ہم نے نبی پاک کے صحابہ سے کفر کو فسک و فجور کو نافرمانیوں فرمانیوں کو دور کر دیا تھا چل قرآن کہتا ہے کہ وہ فاسق نہیں تھے ہم نے فسق کو ان سے ہٹا دیا کتابیں کہتی ہیں کہ وہ گالیاں دیتے تھے فاسق تھے تو پھر راستے تو دو ہی ہیں نا یا اللہ کے قرآن کی مان لے یا اس کتاب کی مان لے ہم تو اللہ کے قرآن کی مانتے جس نے کہا ہے کر رہا ہے لئی والفسوکا والاسیان کا مسلم کی ایک حدیث ہے دوسری جلد میں صفا نمبر نوے پر ہے حدیث نمبر بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے مفتی صاحب نہیں مجھے لکھوائی ہمارے ادارے کے جو مفتی شیخ الحدیث انہوں نے مجھے نمبر بھی لکھوایا میں نمبر بھی پیش کر دوں سفہ نمبر نوے مسلم کی حدیث ہے نبی پاک کے چچا عباس نے جو جملے حضرت علی کو کہے ہیں تم جو محبان علی بنے پھرتے ہو اور حبی علی میں معاویہ کو گالیاں بکتے ہو تم میں جرت ہے تو وہ جملے سناؤ لوگوں کو جو حضرت عباس نے کہیں تم پچھلے لوگوں کو لے کر معاویہ پہ بکواس کرتے ہو پچھلے لوگ پچھلی صدیوں کے لوگ یہاں حضرت عباس نے جو جملے حضرت علی کو کہے ہیں تم میں جرت ہے تو سناؤ تم مر جاؤ گے وہ جملے تم نہیں سناؤ گے جو حضرت عباس نے حضرت علی کے متعلق کہے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر کے سامنے کہ میں ان کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا یہ کیا ہوا کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے اب حضرت عباس نے وہ جملے حضرت علی کے بارے میں کہے ہیں میں مان جاؤں میں نہیں مانتا وہ جملے حضرت عباس کے حضرت علی کے بارے میں میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا اس لیے نہیں مانتا کہ میں حضرت علی کو نبی پاک کا صحابی مانتا ہوں میں حضرت علی کے بارے میں وہی وہ کچھ مانوں گا جو قرآن کہتا ہے کہ وہ صادق تھے وہ متقی تھے وہ راشد تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا میں وہی وہ مانوں گا اس کی میں تعویل کروں گا ان جملوں کی میں کیا کروں گا تعویل کروں گا اور اگر مجھ سے تعویل نہ ہو سکے تو میں کہوں گا کہ حضرت عباس جیسا آدمی اس قسم کے جملے حضرت علی کے متعلق کو نہیں بول سکتے میں اسے رد کر دوں میں کہوں گا یہ من گھڑت بات ہے یہ بات کے راویوں نے اس میں درج کی میں یہ کہوں گا تم بھی خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو صحابیت کا مقام کوئی ایسا معمولی مقام ہے کہ کسی آدمی کا کال اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو میں حضرت عباس کا کال پیش کر رہا ہوں کسی میں ضرورت ہے تو اس کا ترجمہ کریں تمہارے جسم کے رونگتے کھڑے ہو جائیں خدا کی قسم لیکن میں یہ ترجمہ انہی سے کروانا چاہتا ہوں انہی کو میں چیلنج کر رہا ہوں کل میں اس کا حدیث نمبر بتاؤں گا مسلم کی حدیث نمبر میں کل بتاؤں گا اور میں چیلنج کروں گا کہ تم میں اگر حیا ہے اور شرم ہے تو جرت ہے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سناؤ پھر اس کی تف... پھر اس کو حل کرو جو تم وہ حل کر دو گے نا حضرت علی کے متعلق میں عرض کروں گا کہ وہی حل ہے حضرت معاویہ کے متعلق کہ لوگوں کی باتیں نہیں ماننی کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ, یہ کہا ہے ہم نے اللہ کے قرآن کی ماننی ہے کہ حضرت قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے حضرت علی بھی صحابی ہیں حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں میں ان کے متعلق حضرت عباس کے کال کو نہیں مانوں گا کس کی بات کو مانوں گا اللہ کی بات کو <تصور> نبیو ترغیب ال جہاد جی اے میرے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے وغلوز علیہ اور ان پر سختی کیجئے وہ ماوا ہوں جہنم اور منافقوں کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے و بیسل مسیح اور بری ہے جگہ پہنچنے کی کفار سے جہاد کر بل منافقوں سے جہاد کر باللسان باللسان بل مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مدینہ کے منافق ہیں ان سے جہاد کر باللسان اور بیرونی منافقوں سے جہاد کر ب سیف یہ لفونا بلائے ماں کالو کسمیں کھاتے اللہ کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی سبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک جگہ سے گزرنا ہے تو اونچی جگہ ہے اور ذرا جگہ بھی تنگ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو رات کا اندھیرا ہے تو چپکے سے آپ کو دھکا دے دیا جائے آپ نیچے علی آز کھائی میں گریں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا اللہ نے بذریعہ وہی اپنے نبی پاک کو اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کو قریب کر لیا اور کچھ مخل صحابہ کو بھی اپنے قریب کر لیا اور اس گھاٹی کو آپ نے عبور کر لی اسی کا متعلق پوچھا جا رہا ہے تو قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ولاکت کالو کالمت القفر حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ وہ کافر اباد اسلام اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد اسلام کے بعد یعنی اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد وہ ہم اور انہوں نے ارادہ کیا تھا بے اس کام کا لمینالو جو ان کو حاصل نہیں ہوا قتل نبی کچھ علما نے لکھا ہمو یہ ہے قتل کا مشرہ کہ آپ کو گرا دیا جائے اور ولاق کالو کالمت الفر یہ ہے لین رجا نائل ال مدینہ تھے لنخر جنا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے کسی جنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والے لوگ زلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو یہ تھا کف کفر کا کلمہ تو ان سے پوچھا گیا تم نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہم نے یہ کلمہ نہیں کہا وہ نہ اور نہیں بدلا لیا انہوں نے یعنی یہ کام انہوں نے کیوں کیا یہ مشورہ کیوں کیا اور نہیں بدلا لیا انہوں نے مگر اس بات کا بدلا لیا اگناہ رسول کہ ان کو دولت مند کر دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے من فضلی ہی اپنے فضل سے یعنی مال غنیمت آتے رہے تقسیم ہوتے رہے ان کو حصے ملتے رہے یہ دولت مند ہو گئے اس کا بدلا لیا انہوں نے اگنا ہو ملا ہو بے اہ اللہ نے غنی کر دیا یعنی غنیمتوں کو اس امت کے لیے حلال ٹھہرایا وہ رسول ہوں اے بے ابن جریر ابن کثیر مال غنیمت مدارک یہ بھی مفتین کی دلیل ہے وہ کہتے ہیں اللہ بھی غنی کرتا ہے رسول بھی غنی کرتا ہے اور یہ دلیل ہے ان کی اب یہ وہ پڑھیں کسی کے سامنے تو بچارے جو لوگ آگے پیچھے نہیں جانتے کہ کیا بیان ہو رہا ہے انہوں نے تو یہی سمجھنا ہے نا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے تو ذکر کس کا ہو رہا ہے منافقوں کا اللہ کہہ رہے ہیں منافق کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں کہ یہ بھوک سے مرتے تھے اللہ کے نبی آئے غنیمتیں حلال ہوئیں اللہ کے نبی کی دعا سے رحمتیں برسی مال غنیمت آنے لگا مال غنیمت ملنے لگا اللہ نے دولت مند کر دیا بھائی یتوبو پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے وہ یتول اور اگر وہ اعراض کریں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک پھر دنیا میں کیا عمر بھر کی بدنامی پھر دائمی پریشانی اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی حمیتی نہ کوئی مددگار وہ منہ من آحد اللہ چھٹی کی سمجھی صنفے سادس اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جس نے اللہ سے عہد کیا تھا لائن آتا نا کہ اللہ اگ اگ اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے مال دولت لن صدا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم ہو جائیں گے نیکی کرنے والوں میں سے فلما آتا ہوں پھر جب اللہ نے ان کو دے دیا مال من فضلی اپنے فضل سے باخلو بھی ہی تو کنجوسی کرنے لگے وہ اور پھر گئے وہ مورزون اور وہ ہیں ہی پھرنے والے فاقب احم پھر اللہ نے کھبا دیا ان میں نفاق فیکلوبہم ان کے دلوں میں یاگزی کر دیا پھر اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں کھبا دیا علایو میں یلکو اس دن تک جب اللہ سے ملیں گے قیامت کا دن یا موت کا دن بما اخلف اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اگر ہمیں مال ملے گا تو صدقہ کریں گے بہ بیما کانو بون اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یہاں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا کہ سالبہ بن ہاطف ایک شخص تھا بڑا غریب تھا اس نے درخواست کی نبی پاک سے کہ اگر اللہ مجھے مال دے دولت دے تو میں خیرات کروں گا صدقہ کروں گا آپ نے فرمایا کہ یار جس حالت میں ہو ٹھیک ہو اسی میں رہو اس نے پھر آپ سے درخواست کی تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو پھر بکریاں بھیڑیں اونٹ ایک دو تین چار پانچ دس پندرہ بیس سو ہزار پھر اس طرح حالت بن گئی کہ وہ مدینے میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا اس نے بیر ڈیرا لے لیا پھر بیر ڈیرے پہ چلا گیا کسی مسل... کسی نماز پہ آنا کسی پہ نہ آنا پھر جمعے پہ بھی آنا رہ گیا پھر جب زکوٰۃ کے لیے آپ نے بندہ بھیجا تو اس نے کہا واہ کافروں پر ٹیکس اور اپنوں پہ زکوٰۃ تو اس نے زکوٰوٰوٰوٰوٰوات دینے سے انکار کر دیا تو یہ ایتیں اس کے بارے میں اتری تو وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لے کے آیا آپ نے قبول نہیں کی پھر حضب بکر کے زمانے میں آیا قبول نہیں کی پھر حضرت عمر کے زمانے میں آیا تو اس سے وہ قبول نہیں کی گئی یہ سالبہ بن ہاطب کا واقعہ مفسرین اردو کی تفسیروں میں نقل کرتے ہیں حتیٰ کے تفسیر جور القرآن میں بھی اس کو نکل کیا گیا ہے لیکن یہاں حضرات جو میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں اور اس پر توجہ فرمائیں سالبہ بن ہاتب بدری صحابی اچھی جی اور بدری صحابی سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے معاف کر دیا ہے تو یہ سالبہ بن ہاطب نہیں ہے جی یہ لوگ نوٹ کریں یہ ہے سالبہ بن ابی ہاطب بس کہیں ابھی کا نام رہ گیا پہلے زمانے میں کلمی تفصیلیں ہوتی تھیں نسخے لکھتے تھے لوگ ایک نسخہ اس سے دوسرا تیسرا چوتھا تو کہیں ابھی کا رہ گیا لفظ پھر وہ سارے سالبہ بن ہاطب سالبہ بن آتب سالبہ بن ہاطب سارے اس کو لکھتے چلے گئے تو سالبہ بن ہاطب نہیں ہے جی وہ بدری صحابی ہے اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ اس کو جمع کے سیگے کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں ل آتا نا ل ن سدا فلما آتا باخلو لو آبا ہوم فی کلوب ہم سارے جمع کسی کے, کے تو معلوم تو ایک بندہ تو نہیں ہے یہ, یہ وہ سارے لوگ مراد ہیں جن میں یہ خصلت پائی جائے کہ پہلے ان کے پاس دولت نہیں تھی مال نہیں تھا اللہ نے فضل کیا دولت آئی مال آیا تو جب مال نہیں تھا تو ان کے دلوں میں آتا تھا ہائے مال ہوتا تو ہم بھی زکوۃ دیتے خیرات کرتے صدقے کرتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پھر اللہ نے جب مال دے دیا تو اس میں وہ کیا کرنے لگے کنجوسی کرنے لگے علم یا کیا وہ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان کا بھید بھی میں ان کی سرگوشی بھی اور بے شک اللہ جاننے والا ہے سارے غیبوں کو اللہ یلمزون ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خیرات کرنے والے مومنوں کا مزاق بنایا کرتے تھے خود خرچ نہیں کرتے اور جو خرچ کرتے تھے ان کو وہ تانے مارتے تھے مثلا جو دولت مند صاحب ہیں وہ خرچ کرتے تو کہتے ہیں ہے دولت زیادہ آ گئی ہے نا جی تو لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا جی کہ ہمارے پاس اور جو غریب خرچ کرتے نا مزدور ان کو کہتے خود گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کو دیکھو جی خیرات کی پڑی ہوئی ہے الزین جل وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں من المومنی فی صدقات جو دل کھول کے مومن خرچ کرتے ہیں دل کھول کے خرچ کرنے والے مومن زنی کرتے ہیں فص صدقات خیرات کے معاملے میں ان کو کیا کہتے ہیں یہ ریاکار ہیں جی والذین اللہ یجدون اللہ جو اور وہ مومن جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت جو مزدوری محنت فیس مِنْهُمْ ان کا مزاق بناتے ہیں ٹھٹھے کرتے ہیں تم ایک سیر خجورے نہ دیتے تو کیا ہوتا جی یہ ساخر اللہ نم اللہ نے بھی ان سے ٹھٹھا کیا, کیا ان کے مزاق کی سزا دے گا اللہ ان کے مزاق کی کیا دے گا سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اس تک یہ تمام منافقین کا انجام ہے جی چھ صنفیں ذکر کر دی ہیں جی چھ قسمیں جی. خسلتے بھی ان کے ذکر کر دی. یہ تمام منافقین کا انجام ہے جی. شان نزول مدارک نے لکھا عبداللہ ابن اوبئی کا نماز جنازہ ہے جی رئیس المنافقین ایک روایت میں آیا آپ نے جنازہ پڑھا دیا ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ابھی جنازہ نہیں پڑھایا کہ یہ ایتے اتری اپنا کرتا بھی آپ نے اس کو دیا تھا اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا تھا اس کے بیٹے کے کہنے پر اس تک آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگے اولادس تک پھر یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں ان تستغفر پھر لم سا اگر آپ ان کے لیے بخش مانگیں ستر بار بھی کثرت سے کناج یعنی جتنی بھی مانگنی ہے مانگ لو فل فر اللہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل ہونے کی واضح الفاظ میں نفی ہو رہی ہے جی. آپ بخش مانگے یا نہ مانگ کچھ اس روایت میں آیا کہ آپ نے جنازہ پڑھایا پھر قبرستان آپ گئے آپ نے اپنے ران پہ اس کو رکھا لواب اس کے منہ میں ڈالی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بخشش مانگ یا نہ مانگ میں نے اس کو معاف نہیں کر نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی آج کہتے ہیں نا کہ پیر خود نہیں اڑتے انہیں مرید اڑاتے ہیں جس طرح گڈی اور گڈے نہیں اڑتے پتنگیں ان پیروں کو بھی مرید اڑاتے ہیں یعنی لکب دے دے کے جھوٹی کرامتیں سنا سنا کے ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا جی وہ کر دیا جی دعا مانگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ابدو بندیت میں بھی گھس رہی ہے یہ ساری باتیں تو یہاں مشہور ہے کہ فلاں مفتی صاحب اگر جنازہ پڑھا دیں نہ جی تو اس میت کی بخشش ہو گئی اس کی بخشش ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی اس مفتی کو بلانا ہے جی جنازہ اسی سے پڑھانا ہے حالانکہ جو طلبا اور جو علماء ہمارے دورہ تفسیر میں شریک ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کا پہلا حق کس کا ہے شریعت کس کو حق دیتی وارث کو یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو نا. کوئی ضروری ہے کہ عالم ہو طریقہ اسے آتا ہو دعا اسے یاد ہو اسے دعا یاد یقیناً بیٹا جب جنازہ پڑھائے گا تو جس اخلاص پیار محبت خلوص کے ساتھ اس نے دعا مانگنی ہے باقی آپ کسی سے بھی اس کی توقع نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو شریعت نے وارث کو کہا وہ جنازہ پڑ اگر وارث اس لائق نہیں تو جس محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑتا تھا اس مسجد کا امام زیادہ حقدار ہے یہ مسئلہ ہے اس مسجد کا امام پڑھا ہے. یہ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کراچی والے فوت ہو گئے ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ان کے شگردوں میں بڑے بڑے مفتی تھے کراچی میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں کس نے پڑھایا اس مسجد کے امام نے ان نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ جو میری مسجد کا امام ہے وہ پڑھائے تو مسجد کا جو مقامی مسجد کا امام ہے جس محلے میں وہ فوت ہونے والا رہتا تھا وہ حقدار ہے جنازے کا آئی یہاں شریعت کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال کے فلوں صاحب آئیں گے جی فلوں بزرگ آئیں گے جی وہ پڑھائیں گے جی جنازہ کیوں یہ وہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ مسجد نبوی میں عورت وہ فوت ہو گئی تو آپ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بھائی وہ عورت نظر نہیں آتی کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے تو آپ نے بنا مجھے کیوں نہیں بتایا یعنی صحابہ نے نبی پاک تک کوئی اطلاع نہیں دی کہ اس کا جنازہ آگے آپ پڑھائیں حالانکہ نبی پاک کی جو دعا ہے اس کو تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے باعث تسکین ہے اس کے لیے تو سند موجود ہے لیکن صحابہ ان چکروں میں نہیں پڑھتے تو اب میں جہاں فوت ہونے والا اس کا وارث اگر عالم ہو حافظ ہو تو میں نے کبھی وہاں جنازہ نہیں پڑھایا نہ وہ بچے کو جو ان کا بیٹا ہے موسیقہ تو چل بھائی پڑھا اپنے باپ کا جنازہ پڑھا اپنی ماں کا جنازہ ظاہر بات ہے جو پیار محبت اس, اس کے جنازے پڑھانے میں ہے اور بندے کے پڑھانے میں وہ کیسے ہو گئے تو فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں گے تو میت بخشی جائے گی یہاں اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تو ستر بار بخش باغ ستر بار تو مانگ میں ان کو معاف نہیں کروں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازہ پڑھانا اس پر نجات نہیں نجات ایمان پر اور اعمال صالحہ پر زالے کا بھی اننا ہوں مغفرت کیوں معاف نہیں کرنا یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے آکام کا اور اس کے رسول کا اور اللہ نئی ہدایت دیتا فاسق قوم کو فسق کا درجہ کامل مرادج فارے حل مخلفنا بے ساتویں قسم جی منافقین کی ساتویں قسم خوش ہوئے المخلفون پیچھے رہ جانے والے یا جن کو اللہ نے پیچھے چھوڑ دیا بے مکادیم اپنے گھر میں بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے ہم اپنے گھروں میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کی روانگی کے بعد اللہ کے رسول سے جدا ہو کر اللہ کے رسول تبوک چلے گئے اور یہ پیچھے گھر میں بیٹھے ہوئے اور خوش ہیں وہ کارے اور ناپسند سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کو برا سمجھتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں خوش ہیں وہ اور کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو یا مومنوں کو جو مومن جا رہے تھے نبی پاک کے ساتھ جا رہے تھے اور کہنے لگے لاتن فیرو تم بھی نہ نکلو فی الحر گرمی میں موسم بڑا گرم ہے ریتلا علاقہ ہے تم بھی نہ نکلو گرمی میں کل میرے پیغمبر کا نارو جہنم اشدو حرن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے سخت گرم ہے لوکانو یفکاون کاش کے انہیں سمجھ ہوتی فلیزہ کو وہ تھوڑا ہنسیں گے گھر میں بیٹھے ہیں نا بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ خوش ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑا ہنسیں گے ولیب کو اور زیادہ روئیں گے ایک معنی دوسرا معنی دنیا کی گرمی پر جہنم کی گرمی کو پسند کر لیا فل یزا کو چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ اس بات پہ تھوڑا ہنسیں زیادہ روئیں جزا ہم بما کا نو بون یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی یکس نفاق استزا تخلف ان جہاد پیچھے بیٹھ جانا فائن رجاق اللہ اللہ تاع منم پھر اگر اللہ تجھے لوٹا کے لے جائے کہاں سے تبوک پھر اگر اللہ تجھے لوٹا کے لے جائے الاطاء فت من ایک گروہ کی طرف ان میں سے ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف جو تبوک میں نہیں آئے فستاز للخروج کا پھر وہ تجھ سے رخصت مانگیں گے پھر وہ تجھ سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کی کسی اور سفر جہاد میں کہ تبوک میں تو ہم جا نہیں سکے جی اب آپ یہ دوسری مہم پہ جا رہے ہیں جی ہم بھی جائیں گے جی فکل تو میرے پیغمبر اس وقت کہنا لنت اخرجو مائیا بدن تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی ولن تو مائیا اور تم نہیں لڑو گے میرے ساتھ ہو کر ادو دشمن سے نہیں ان کم رضی تم بے شک تم راضی ہو گئے تھے بالقود بیٹھے رہنے پر مرہ مرۃن پہلی بار کب غزو تبوک قزبے تبوک میں تم راضی ہو گئے تھے کہ گھروں میں بیٹھو مال خالفین بس اب بھی بیٹھو پیچھے رہ جانے والوں میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ولاحم نمات آبادا میرے پیغمبر مت نماز پڑھ اوپر کسی ایک کے ان میں سے جو مر جائے آباد کبھی بھی ان کے لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی دعا نہیں کرنی ان کے لیے ولا تک ملا قبری اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر لفنے و استغفار دفن کرنے کے لیے استغفار کے لیے ان کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا ان کا فروب اللہ اللہ تہما قبل کیجیے کیوں اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو اور وہ مر گئے وہم فاس اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے فس کا درجہ کامل مراد ہے جی ولا تو جی یہ ایت ہم پڑھ چکے ہیں جی نہ تاجو میں ڈالے تجھ کو ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ چاہتا ہے ان کو عذاب دے ان کے ذریعے دنیا میں نکلے ان کی جان اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں وہ ضلعت آٹھویں قسم جی منافقین کی آٹھویں قسم اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت یعنی حکم جس میں جہاد کا حکم ہو جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت ان اس مضمون کی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر کا تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں المن ہوم طاقت والے ان میں سے مالی جانی طاقت جوان ہیں صحت مند ہیں مال بھی ہے اجازت مانگتے ہیں تج سے طاقت والے ان میں سے وقالو اور کہتے ہیں زرنا ہمیں چھوڑ دے نہ کم مال کا دین ہم رہیں بیٹھ جان رہنے بیٹھ جانے والے لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رہ جائیں ہمیں ساتھ نہ لے جائیں رضو اللہ نے بڑی تنز کی تھی مزے ہی آ رضو خوش ہو گئے بے یقون مال خوالف کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی زنانیوں کے ساتھ خوالف عورتیں زنانیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں خوش ہو گئے اس بات پر کہ رہ جائیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بس تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی پس وہ نہیں سمجھتے لاکن ان رسول کلام آ جی مقابلہ منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر دی لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے ساتھ وہ جی انہوں نے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں خوبیاں بھلائیاں یہی لوگ ہیں فلاں پانے والے اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں رہنے والے ہیں یہ کامیابی ہے بڑی وجال موزے من الراب نویں قسم جی منافقین کی نوی قسم اور آگے بہانہ بنانے والے دیہاتی آرام دیہاتی لوگ لے یوزن زنا کہ انہیں چھٹی دے دی جائے انہیں رخصت دے دی جائے دیہاتی منافق وقاط الزینہ اور دوسرے طبقے کا ذکر ہو گیا اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اظہار اسلام میں اور جھوٹ بولا اس کے رسول سے کیا جھوٹ ہم مومن ہیں ہم نے ایمان قبول کیا یہ جھوٹ بولا یہ دو طبقے ہو گئے کون سے ایک دیہاتی منافق جنہوں نے اتنی تکلیف کی کہ آ بہانہ بنا بنائے پیش کیا اور کچھ ایسے خبیص تھے جو ازر بھی پیش نہیں کیا اتنے ڈھیٹ سیوسیب الزینہ کا فرو منوں پہنچے گا کافروں کو عذاب علیم لئیسا لز وفائے نہیں ہے کمزوروں پر ولال المرزہ اور بیماروں پر یعنی کوئی حرج نہیں الزام کی کوئی وجہ نہیں یہ صحیح معنوں میں معذور ہیں کمزور لوگ بوڑھے لوگ بیمار لوگ ولا الزینہ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو جسمانی لحاظ سے معذور ہیں اور ولا الزینہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مالی لحاظ سے معذور ہیں اور نہ ان لوگوں پر جو نئی پاتے ما فکون وہ چیز جس کو وہ خرچ کریں ان کے پاس پیسہ نہیں رستے کا خرچہ نہیں سواری نہیں ان پر کیا نہیں ہرج ان کوئی ہرج نہ نکلے نہ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں کوئی گنا نہیں ایزا نہ سو بشرتے کے مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے یعنی دل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہمدردی ہے مسلمانوں کے خیر خاں ہیں بیمار ہیں کمزور ہیں پیسہ کوئی نہیں مال الموسنین امن صبیل نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر الزام کا کوئی راستہ ولہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں ولہ اللہ تخصیص بادت تعمیم پہلے کا جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے وہ اگر نہ نکلیں کوئی عرج نہیں اب ایک خاص طبقے کا ذکر کیا جی تخصیص یہ کچھ لوگ تھے جی کہتے ہیں سات بندے تھے سات بندے یہ انصاری تھے غریب تھے ان کی اللہ نے الگ بات ذکر کی ولال لزینہ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے ازاما اتو کا جب وہ تیرے پاس آئے تھے لیتا ہوں تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے جی کوئی اونٹ وغیرہ ہو تو ہم بھی آئیں گے جی کولتا تو میرے پیغمبر آپ جواب میں کہتے تھے لا آجے دو میں نہیں پاتا ماں میلو کم وہ سواری جس پہ میں تمہیں سوار کراؤں میرے پاس سواری کوئی نہیں ایسی چیز کوئی نہیں میں تمہیں دوں اور تم اس پر سوار ہو وہ. لا آ دو میں نہیں پاتا نبی پاک سے مختار کل ہونے کی واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے جی آپ کہتے ہیں ہر ہر چیز دیتی سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی یہ سب جذباتی باتیں ہیں قرآن پڑھو وہ سواری مانگنے آئے ہیں کہ کوئی اونٹ دے دیں گھوڑا دے دیں ہم بھی جائیں گے آپ کہتے ہیں لاجے دو میں نہیں پاتا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تول تو وہ لوگ واپس مڑے وہ آ اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں تفیضوں بہا رہی تھی من آنسو حاضان اس غم میں اللہ یج دوماون فکون کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرج کریں وہ رونے لگ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ان نمسبیلوں بس الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں وہ اگنیا اور وہ غنی ہیں مالدار ہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے رضو وہ خوش ہو گئے یقون مال خوالف کہ وہ رہیں گے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر پس وہ نہیں جانتے کہ باہر نکلنے کا اجر کتنا ہے یا تاز نہ اذا کم اظہار بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے منافق لوگ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے اذا جاتے لئی جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف تبوک سے پلٹ کے جاؤ گے نا مدینے تو پھر بڑے بہانے بنائیں گے عذر تراشیں گے یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی آنا تھا جی بس رہ گیا جی کل تو میرے پیغمبر اس وقت کہنا لا تا زیرو بہانے مت بناؤ بہانے مت بناؤ لنو مین ہم تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے نبا نلہ ہو اللہ ہمیں بتا چکا ہے من اخبارکم تمہاری کچھ خبریں کچھ حال تمہارے کچھ احوال اللہ ہمیں بتا چکا ہے بہانے نہ بناؤ ہاں وسا یر اللہ اب آگے اللہ دیکھے گا تمہارے عمل عمل کارگزاریاں کرتوت تمہاری ارکات کیا کرتے ہو اب آگے اللہ دیکھے گا تمہارے کام اور اس کا رسول بھی دیکھے گا سما تو پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب بے و شہادہ کی طرف پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تھے تم بے ما تعملون جو تھے تم کرتے عمل کرتے اللہ پھر تمہیں بتائے گا کون سی آیت ہے جی چورانوے یہ سورت توبہ کی آیت نمبر چورانوے جی. یہ بریلوی حضرات کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر کہ آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ علماء پڑھتے ہیں اور یہیں سے پڑھتے ہیں وس یار اللہ کو رسول دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی دیکھے گا اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اب یہاں سے آپ لوگوں کو سنانا شروع کریں اور یہ نہ بتائیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے کس کو دیکھنا ہے یہ نہ بتائیں بس یہیں سے شروع کریں لوگ بچارے قرآن سے نابلد ہیں انہیں کہا ہاں جی پھر اللہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے تو ہمارے اعمال سے واقف ہے نا اللہ بھی واقف ہے اللہ کا رسول بھی واقف اصل جواب تو یہ ہے کہ یہ کن کے بارے میں وہ منافق جو ازر پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں تو ان کو کہا گیا صبر کرو آگے پتہ چل جائے گا تمہاری ارکات کیا ہیں تم کیا کرتے ہو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہاری حالت کو دیکھ صرف اس بارے میں یہ ہے تو اتری اور اگر اس پر بھی کوئی مطمئن نہ ہو تو پھر مطمئن ہو جائے گا وہ بندہ آیت نمبر ایک سو پانچ نکالی بس تھوڑا سا آگے جائیے آیت نمبر ایک سو پانچ نکال لیجیے مسئلے الگ اس کا صحیح جواب ہے آیت نمبر ایک سو پانچ میں کیا ہے جی وسا یار اللہ ہو امال کم آگے کیا ہے نون اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا تمہاری کارگزاری کہ تم آئندہ کیا کرتے ہو تمہاری حرکتیں کیا ہیں اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے تو یہاں سے ثابت ہوا کہ سارے مومن حاضر ناظر ہیں مومنو کے بارے میں بھی آدھ تو پھر مانا وہی مانو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مومنین سے مراد یہاں صحابہ ہیں کہ تمہاری حرکات یہ اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا نبی بھی دیکھے گا اور صحابہ بھی دیکھیں گے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں پھر فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں اور اگر آپ کے سامنے سب اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے قید کیا اور افواہ اڑا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور آپ ادھر ان کے لیے بیت لینے لگ گئے تو کیا عثمان وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں ذکر و اذکار مکے میں نہیں کرتے ہوں گے تو نبی پاک اگر ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک کو تو کہنا چاہیے تھا اور یار یہ افواہ غلط ہے ابھی حضرت عثمان کا درود پہنچا ہے مجھے یہ عمل کر رہے ہیں ستر صحابہ منافق لے کر گئے ستر کے ستر کو ضمع کر دیا ایک مہینے تک نبی پاک کو پتہ نہ چلا مہینے کے بعد جبریل نے اطلاع دی ان کی نمازیں ان کا ذکر ان کا درود وہ جب نبی پاک تک نہیں پہنچتا ہوگا تو آپ کو تو تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے تھا کہ وہ میرے ستر صاحب ہیں نہ ان کی نماز پہنچ رہی ہے نہ ان کا درود پہنچ رہا ہے آپ کو تو دوسرے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا پھر قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس لے آؤ تو فرشتے کیا کہتے ہیں ان لاتدری ماہ دسوباد آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کہہ نئی باتیں درج کی نہیں جانتے آپ یہ کوئی وہابی تو نہیں نہ کہہ رہا یہ تو فرشتے کہہ رہے ہیں بعد میں ان کے کیا کرتوت ہیں آپ اس کو نہیں جانتے تو اگر آپ پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ سب کو جانتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بتی لوگ ہیں سیالفون لفون اب اللہ اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے ازن قلب تم علیم جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف اس کا مطلب ہے مدینے کے منافق گھبرائے ہوئے بڑے تھے بار بار اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں راضی کرنے کی بڑی کوشش کریں گے اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف لے تو ریزو انوم تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور ملامت نہ کرو تم ان سے درگزر کرو اور ملامت نہ کرو رو پس منہ پھیر لو ان سے فی الحال پس منہ پھیر لو ان سے کچھ نہ کہو ان کو ان نہ یہ گندے لوگ ہیں لا سبیلا علاطت ہی ان کو پاک کرنے کا رستہ بھی کوئی نہیں ما باؤں جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزام بِمَا یک سے یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا بون کرتوت آ مال یا لفنا کم کسمے کھائیں گے تمہارے آگے لے ترزو تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کہ بڑی قسمیں کھا رہے ہیں یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں واقعی یہ بیمار تھے ان کی بیوی بیمار بی بی تاکہ تم خوش ہو جاؤ فن ترزو انہ اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے پس بے شک اللہ تو راضی نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے فسق کا درجہ ایک کامل مراد ہے اگر تم راضی ہو جاؤ نا ومن حاضا سابت انا رضا المنین لئی سا رضا اللہ یہاں سے ثابت ہوا کہ جو مومنوں کی رضا ہے وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو اللہ کہتے ہیں تم راضی ہو جاؤ تو ہو جاؤ میں ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا ہمارے رشتے دار گیس کے جمع ہونے اور آگ لگنے سے گھر کے آٹھ افراد جل گئے شدید زخمی ہیں ایک بچے کا انتقال ہو گیا سات آدمی بہت سیریس حالت میں دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ تحسین انصاری ہے حسن عبدال سے دعا کریں ان سب کے لیے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور بچہ جو فوت ہو گیا ہے اس بچے کو والدین کے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دی جو ان کی مالی امداد کرنا چاہے تو وہ بھی تحسین انصاری کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے جی اظہر اقبال صاحب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشاعت و توحید کے ایک عالم دین نے کہا امام بخاری سما کے قائل تھے کیا امام بخاری واقعی سما کے قائل تھے جو بحث سما محتا کی کل آپ کو پڑھا دی گئی ہے اور اس سے پہلے جو سما موتہ کی بحث پڑھائی گئی ہے آپ اسی پر اکتفا کریں اس کو تسلیم کریں امام بخاری جو باب بانتا ہے تو یقیناً اس کا اپنا نظریہ اس کے مطابق ہوتا ہے ہمارے علاقے کے مولوی صاحب بتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں نہیں جی بتائی آدمی کو مستقل امام بنانا یہ بالکل غلط ہے جی من وکارہ صاحب ابدن فقط عن الحدمل اسلام جس نے بتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا تو ایسا امام آپ اس کے پیچھے بھی احتیاط کریں جی صحیح بخاری کو صحیح بخاری کیوں کہ بخاری اس کا نام نہیں ہے امام بخاری نے اس کا نام اسحیح رکھا ہے کتاب کا نام ہے صحیح اس وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں ورنہ اس میں بھی ضعیف روایات موجود ہیں مشرق رشتے دار کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہ کل انشاءاللہ شاء بحث آ جائے گی اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے غیر مسلم کی تعزیت کی اجازت ہے اجازت ہے جی آپ غیر مسلم کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت آپ کر سکتے ہیں جی دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا نہیں کرنی تعزیت کے الفاظ جو ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے آپ کا نقصان ہوا ہے آپ کو دکھ ہوا ہے اللہ اس نقصان کو پورا کرے اور اللہ آپ کو صبر دے عورت جماعت کے ساتھ ترابی پڑھا سکتی ہے عورتوں کی جماعت کروانا صحیح تو نہیں ہے لیکن اگر وہ جماعت کروانا چاہیں گی تو امام بھی پہلی صف کے اندر ہی وہ کھڑے ہوں گے جی جو, بچ جو عورت بچہ جنتی ہے تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھے گی بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی جی ایک جگہ پڑا ہے کہ یزید متحد تھے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یزید تابعی ہے اور اس نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی ہے تابعی کہتے ہیں اور پھر جو تابعی ہیں وہ متحد ہی ہیں عقائد کے بارے میں کسی کتاب کی رہنمائی فرمائیں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے باقی اگر آپ مولانا عبدالحق الحق حقانی رحمتہ اللہ علیہ کی عقائد الاسلام لے لیں تو وہ آپ پڑھ لیں گے جی. مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف کے بارے میں جملے کہے تھے اس کے حوالے میں انہوں نے کہا کہ خازن نہیں جی کوئی دیکھیں تفسیروں میں کچھ اسرائیلی روایات آ جاتی ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو تفسیر میں روایت آ گئی ہے ہم نے اس کو مان لینا ہے جو صحیح روایات آئی ہیں صحیح مانے آئے ہیں اسے ہم مان لیں گے جو اسرائیلی بات اس میں درج ہوگی اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے تمام دوست اپنا پتہ اور فون نمبر بھیج دیں جی تمام دوستوں سے مراد وہ دوست ہیں جنہوں نے اس دورہ تفسیر میں شرکت کی ہے یہ اب ان کی امانت پر ہے آپ کی دیانت پر ہے آپ اپنی امانت دیانت سے جنہوں نے پڑھا ہے مستقل پڑھا ہے وہ جو ایڈمن ہے نجیب اللہ اس کا نمبر ہے 0302 آٹھ سو پندرہ ہاں جی آٹھ سو پندرہ زیرو نو سو پچاس اکاسی پچاس نو سو پچاس زیرو تین سو دو اکاسی پچاس نو سو پچاس اس پر اپنا پتہ اور فون نمبر وہ دوست روانہ کریں گے وما علیہ Bye. <laughs>